السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کو فیض احمد اویسی صاحب کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ان کی وثال ظاہری کے بعد کم بیش ایک سال بعد رمضان شریف کا ہی مہینہ تھا رمضان شریف میں جب ان کا وصال ہوا تھا اس سے اگلے رمضان شریف کی بات ہے کہ میں بھاولپور میں ہی رہتا ہوں اور وہیں پر موبائلوں کا کام کرتا تھا تو میرے پاس ایک اسلامی بھائی آئے اور انہوں نے اپنا موبائل دیا کہ یہ موبائل خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں تصویر بنانے لگا تو یہ موبائل خراب ہو گیا بند ہو گیا اچانک اس کو چیک کریں تو میں نے اس کو مکمل طور پر چیک کیا اس کو سافٹ ویئر ہارڈ ویئر مکمل کیا اس کو کھول کر پرزے پرزے کر دیا اس کی آئی سیز اتار کر نہیں لگائی مگر وہ موبائل آن نہیں ہوا ٹھیک ہے تو جب وہ اسلامی بھی دوبارہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو موبائل دیا اور ان کو کہا کہ بھائی آپ ایسی کون سی تصویریں مزاحن مذاق کر رہا تھا میں ان کے ساتھ کہ بھائی ایسی کون سی کس کی تصویر آپ کھینچ رہے تھے کہ آپ کا موبائل بند ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ فیض امدویسی صاحب کے مزار کی تصویر میں لے رہا تھا تو میرے اچانک ذہن میں آیا کہ فیض احمد صاحب تو اپنی تصویر نہیں لے لینے دیتے تھے تو مزار شریف کی لینا بھی مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان کو ایسے ہی بات کی تو انہوں نے اسی وقت بیٹھ کر توبہ کی اور کہا کہ یا فیض احمد اویسی میری مدد فرمائے میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا ٹھیک ہے اور اچانک ان کے ہاتھ جو ہے بٹن دب گیا موبائل کا اور جیسے انہوں نے بٹن دبایا تو وہ آن ہو گیا الحمد للہ وجل یہ فیض احد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندہ کرامت ہے الحمد للہ وجل اور وہ اسلامی بھائی اس وقت بھاولپور پور میں موجود ہیں جن کا موبائل جو ہے آن ہوا تھا اور میرے سامنے کا یہ واقعہ الحمد للہ وجل